ہو رہا ہو اور جس سے یہ بات اصل نہیں ہوئی ہے تو اگر دو باتیں کر لے تو اس کو فیض ہوگا سما کان لگا کر سنیں وہ شہید دل سے حاضر ہو کان لگا کر سنے خوب ان دھیان سے سنے اور دل کو حاضر رکھنے کی کوشش کرے تو دوسرے درجے کا فیض اس کو بھی ہو جائے گا اس کو بھی رکھے محمد رسلی ال کریم اللہ کا تعلق جو ہے تو ایک تجلی کی شکل میں ہے اور ایک معنی کی شکل میں ایک الفاظ کی شکل میں ہے قرآن کے الفاظ اس کے پیچھے مانی ہیں مانی کے پیچھے جو حقیقت والا وہ جلدی ہے تو قرآن جس وقت نازل ہوا اس کے الفاظ حدود صلیم کے کان و بارک سنے اور غیر محفوظ ہوئے اور اس کا جو نور تھا وہ کل و مبارک میں داخل ہوا تو اس لیے جس وقت کے قرآن کا فعل منتقل ہوتا ہے تو الفاظ بھی ہوتے ہیں مانی بھی ہوتے ہیں نور بھی ہوتا ہے کام ہے وہ آدمی جس کے پاس تینوں چیزیں ہوں اس کے پاس الفاظ بھی ہیں معنی بھی ہے اور مانی کی حقیقت نور بھی ہے اکثر ہم پڑھانے والے جو ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے الفاظ اور معنی تک ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ہمارے گاؤں سے ایک صاحب نے کتاب لکھی ہوئی بھیجی تو اس کتاب کو جب ہم پڑھا تو آئتوں کا ترجمہ اور تفصیل الٹی لکھی ہوئی ایک آپ آدمی کتاب لکھنے میں نے بول دی غلطی ہو گئی کوئی آواز ہی اڑ گئی تھی آپ کو شبہ ہوا تھا تو دوسرے آدمی کو ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک کر دے کتاب میں لکھ کر میں تاریخ چھوڑ دوں وہ تو سال ہر سال تک یادگار رہتی وہ غلطی تو اللہ آدمی کتاب لکھنے کے لیے کمر سے باندھی اور صحیح ترجمہ بھی نہیں آتا <سؤال> <سؤال> صحیح تجربہ میں نہیں آتا ایک دفعہ خیر یہی میں بیان کر رہا تھا یار اس کے علاوہ ڈاکٹر سیال صاحب سے میں نے تذکرہ کیا کہ ملاغت الحاجرہ وہ تجنونہ بلائے جنون یہ آئے تصور احزاب کی کہ قصور خمبک میں صحابہ اکرام پر ایسی سختی آئی ایسے ایسے مشکل حالات آئے کہ وہ لاغت القلوگ الحناجرہ کلے کے منہ کو آنے لگے دل کل بھی اور کہتے ہیں جہاں سے آواز نکلتی ہے اردو میں کلے گئے کو آ گئے ملاقال قروبہ اور اتنی سخت شدت اتنی سختی اور شدت تھی کہ صاحب اکرام رضم الحمدین کی طرح باہمت لوگ لوگ اتنے بڑے دل گرتے والے لوگ ان کو طرح طرح کے وس فسانے لگے ڈاکٹر صاحب نے نہیں یہ تو کے بارے میں ان کو لگے کے بارے میں نہیں ہے اللہ تو مطالعہ ہمارا برقران کا ہے یاد ایسے پڑتا ہے کیسے یہ کرنا اس نے کہا نہیں افغانی شم صلاح کا فانی صاحب نے لکھا ہے کہ منازقین ہے اب اس کا حوالہ سے دیا شمض اللہ کا فانی صاحب کا بہت بڑی شخصیت ہے ہمارے دمن میں جو, گنے جو ناموں بلانامی بلانامی لوگ ہیں ان نے ایک افغانی صاحب یاد افغانستان میں رکھا ہوا ہے ہم اس کا کیسے انکار کریں میں نے کہا جی آپ وہ مارف القرآن کو بھی لے آتے ہیں آپ اپنی جہاں سے آپ نے پڑھا ہے اس کو بھی لے کر آئے ہیں نا تو مارف القرآن میں سے لکھا تھا کہ وہ صاحب کام کو سوتے آ رہے تھے اتنی تختی کے حالات ہو گئے پتا نہیں اللہ کی مدد ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کب کب ہوگی کاور نمبر تالے باہر چل رہے ہیں خیر ہوئی کہ جب افغانی صاحب والی کتاب لائے تو افغانی صاحب کے شاگرد بولپور کے گروانی نے ان کے درسوں کو مرتب کیا ہوا تھا اور درسوں کو مرتب کرنے میں یہ غلطی کی ہوئی ہے جی. ملیام صاحبانوں کتابوں میں لکھنے کا بلا اترا ہے اور دمرا حال نہیں جو ردمر چلتا پوڑی ٹھیک ہے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ولی صاحبان کو سمجھانے کی ضرورت ہی. کہ حال یہ ہے اور ضرورت اتنی ہے یعنی حضرت بولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنے لکھے ہوئے بیان شائع کرنے نہیں دیے کیونکہ وہ اس بات کی متنی کر رہے تھے ان کو میں شائع تھا میری باتیں ایسی ہیں کوئی شائع کرنے تھا اتنے بڑے اتنی بڑی جفسیت کے بارے میں اس دور کے ایا کو بچارتے ہوئی کہ یہ کتب ہے. وہ ہمت نہیں کر رہے تھے میرے بہن کو کو میں پھر دوبارہ دیکھوں سارا اس کے حوالے قرآن وزیز کے میں دوبارہ اس کو نظر ثانی کروں اور سب کو درست کروں اس کے بعد شاید شاید ڈاکٹر فیار صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب درس پر نام افغانی صاحب کا ہے مرتب عبدالغنی نے کیا ہے لکھے اپنے خیالات لکھے گی اس میں اپنے خیالات تو وہ اتنی نابقت شخصیت نہیں تھے. سبحان اللہ بعض لوگوں کا ایسا حال ہو جاتا ہے کہ ان کا بازار باطن قرآن کے رنگ میں رنگ جاتا جاتا ہے وہ شریعت کے مزاج سے واقف ہو جاتے ہیں جس بات کی ان کو معلومات نمبی ہو اس کے بارے میں فیصلہ کرتے وہ غلطی نہیں کھاتے کیونکہ ان کا مزاج شریر بلند ہوتا ہے مزاج ان کا شریر بنگ ہوتا ہے اور بھی نہیں کھاتے تو خیر یہ بات کیا کر رہے تھے جی ہاں الفاظ الفاظ مانی اور نور کی شکل میں ہے قرآن جو الفاظ کی شکل میں ہے بانی کی شکل میں ہے نور کی شکل میں ہے یہ جو یونیورسٹیاں کینیڈا کی برطانیہ کی اور امریکہ کی تعمیرات کی پی کرا رہی ہیں ان کے یہودی اور عیسائی پروفیسر ان کی تفسیر کی مہارت اور قرآن کی مہارت آپ ان سے سنیں تو آپ کے امتحان نہ رہے ایک پروفیسر نکلسن پروفیسر نکلسن نکلسن جو ہے انتہائی مائر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نکلسن از اتھارٹی این تصروف اور ہمارے یہ عربی شعبہ عربی کے نصاب میں پروفیسر نکلسن کی کتاب تھی ایک شامل تھی ہمارے حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شعبہ کے صدر بنے تو کہ اللہ کے فضر سے شب فور بننے کے بعد ہے کہ میں نے پروفیسر نکلسن کی کتاب نکالی اور اس کی جگہ پر مولانا یوسف بنوری صاحب رحمت اللہ اور شاہ مرشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور شان ال کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو قصیدے شامل کیے تو کسی نے ان کے سامنے کہا کہ پروفیسر نکلسن ای ای ای ای اتھارٹی اس کی تصوروں کے بارے میں انتہائی مہارت ہے تو کہا اس کی عمارت ہے وہ کفر تک پہنچی ہوئی ہے ان الفاظ ان علوم کی عمارت کے نتیجے میں چاہیے ایسا کہ آدمی کو ایمان نصیب ہوتا ایمان تو اس کو نصیب نہیں ہوا ہوا اور الٹا ایمان والا کے ایمان کو خراب کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے اس نے پڑھا یہ فلم کس کی ہے کہ علم کو پڑھ کے اس کلاس سے کیسے مسلمانوں کو گمراہ کرے گا کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا کیسے ان کو شکر کو شباد ہے کرے گی تو وہ سارے علم کا نتیجہ ایمان سے خالی ہوا ایمان نصیب نہ ہوا جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اخبار جائز آدمی اللہ تبارک نے ایمان نصیب کیا ہوا میں جاتے آخر امام فخر الدین نازی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فلاسفر ہیں ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ امام رازی نے فلسفہ کو بازیچہ افال بنایا کہ انہوں نے فلسفہ کو بچوں کا کھیل بنایا فلاسفر کہا کرتے تھے کہ اپنے فلسفے کو اتنے مشکل الفال سے دھیان کرو کہ عام لوگ اس پر نہ سمجھیں تاکہ ہمارا دب ببدا قائم رہے کیا ہم اس لمبے جانتے اسلامی فلاسروں کے ہاتھ پہ جب آیا ابامی رحمۃ اللہ علیہ پر الدین دازی سے اللہ علیہ اس کو بچوں میں کھیل بنایا آسان کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بغدانیت پر سو دلائل دیا کرتے تھے کسی بزرگ سے بیٹھ ہوئے انہوں نے مجاہدات میں ڈالا مجاہدات کرتے ہوئے انہوں نے ایک دن آکر آ کر خاضی ایک تو بہت مشکل کام ہے اور کیا ہے کہ میں جب ذکر کرتا ہوں تو یہاں سے دھونے نکلتا ہے اور ایک بات یہ کہ میں فلسفہ علم بھولنا شروع ہو گیا ہوں تو ان نے کہا جو دھواں نکلتا ہے نا آپ کے ذکر کے دوران وہ فلسفہ کا غبار ہوتا ہے تو ان کو خیال ہوا کہ اتنا مشکل علم اتنی محنت سے سیکھا اور اگر بھول رہا ہوں تو یہ تو بہت بڑی قربانی تھی یہ قربانی نہ دے سکی اور بغیر ذکر اذکار کی تکمیل کے واپس آ گئے وفات ہونے لگی شیطان نے آ کر دلائل شروع کیے شیطان نے سو کے سو دلائر توحید کے توڑ کر لاجواب کر کے چھوڑ دیا اور پھر بھی یہ ایک بیعت کا تعلق تھا اس بات کو مانا ہوا تھا کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے اور مجھے کسی کے کسی کی ذرائع نگرانی آ جانا چاہیے اتنی بات پاس تھی تو جن بزرگوں کے ساتھ بیعت کا تعلق تھا ان کو کشف ہوا اور انہوں نے وہاں سے آواز بھی اور کہا کہ اس کو, اس کو کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلائل کے اللہ کو مان رہا ہوں تو انہوں نے سر کہا کہ میں بغیر دلائل کے اللہ کو مانتا ہوں اور میں بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں بغداد کی بوڑھی اور کوئی کہ اللہ اللہ اللہ شریف ہے باقی اس کو کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہمارے ایک مردان کے دوست تھے میں نے ایک لطیفہ بنایا کہا کس طرح ہوا ایک طالب علم فارغ و تاثیر ہوا سے اور اس کی دستار بندی ہو رہی جی. جب اس کی دستار بند اس پر پکڑی رکھی کے سر پر استاد صاحب نے اور باقی استادوں نے تو اس نے رخ رخ ہو رہا ہے کامل عالم بن گیا رخے تسا جی خدا ہی ہوتے خود رخص لے کے دوست پڑھا اور اب یہ رخصت ہو رہا ہے کبھی بائر کو نکلنے کے لے رہا ہے اب ایک منٹ میں اس کو میں کیا بات کروں گا اس نے کہا کہ جی بادرو بادرو زمینداری رکھے گی نا داغے نا مطلب کہ بادلوں کے, کے موسم میں جو کسان ہل چلا رہا ہو نا یہ اس سے پوچھا کہ اس کو تمہیں سمجھائے گا وہی آیا تو سرفراز ہے تا بادرو یہ بکڑی تھی نہ بکڑی نہ بکڑی وقت بیا یہ ملاقے نہ ہو یہ بیاض ہے نا ختم جو ہمارا وقت تھا توڑے تو سال تو چلا نہیں سکتے تھے بڑے او گئے ٹسٹ ہو گئے ختم ہوں گے <laughs> بہرحال بادرے کا موسم ہونا اس میں اتنی گرمی اتنا ہبس ہوتا ہے ہبس سے آپ دب اتنا ہبس ہوتا ہے اور حالمی حال چلا رہا ہو اتنا اس کو پسینہ آیا اتنی اس کی طبیعت تنگ ہوتی ہے کہ وہ مفت لڑائی مانگتا ہے اللہ سے تو یہ جب گاؤں پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ بادرو بادرو موسم کہ کسان حل چلا رہا ہے تو اس نے کہا کہ خیر استاجی اللہ خبر ہے پتہ استاجی کی بات جو تھی وہ آج پوچھیں گے کہ چلا گیا نا اس کو کہتے ہیں کاغا کہ خبروں کا کیسا چل رہا خدا یو دیکھا جی لے کے دو دو. کو اتنا ساخت ہوتے ہوئے چکا تھا چکا. اس کی کو اٹھایا تو چار لگائی اور بخار نہ رہے اور تو لوگ اور تو اس پر جب اس نے گرایا دو چار سن. اور نہ تو میں پوائیا گوار کا تھا وہ دو چار سمجھ گیا جی تو سال سال جو تھے وہ تھے آر کو آدمی فتح سمجھانے کی ضرورت ہے اب میرے بدن میں طاقت نہیں کو وہی پر سمجھائے گا آدمی ٹھیک ہے نا جی کل کل کے بارے کی بجرس میں خدا آیا جی میں چیلا لگا آیا میں چلا لگا کرایا میں بیٹھ دیے اللہ لگا کر جب آیا ہوں تو آنے کے بعد میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ مجھے میرا دل کہتا ہے کہ ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کو کس نے قید کیا ہے اور میں اتنا پریشان میں سے ہوں اور پریشانی اور تلا ہوں استعار کے پاس آیا ہوں نمازیں پڑھتا ہوں ذکر کرتا ہوں تلاوت کرتا ہوں سارے کام کرتا ہوں لیکن میں دل میں تو خیر اس کو میں نے اس کی دلچسپی کی اس کو میں نے کہانی سنا یہ کہا ایسا ہوا شیطان نے اپنے شترگڑوں سے کہا شترگڑوں سے کہ آبے سے نہ ڈرو آلن سے ڈرو جو آدمی عبادت میں لگا ہوا ہے اسے نہ ڈرو آلن سے ڈرو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری کیا بات تو آؤ تمہیں بتا تو آ ایک آدمی دیکھا کیسا اللہ کی بعدوں نے کھڑا ہے اس کو فارغ ہوا ہے تو سوال کیا کچھ جس طرح کا محمد سوال کیا جس طرح بعد لوگ کہا کرتے خدے کا سکھانے پیدا کھولی تھی میں جس بھائی سے پیدا کو لے یو کترتا ہے انکار کے دیوا سے نشو کی بل قدرتا ہے انکار کے تو اس نے ایسا کچھ سوال کیا کہ اللہ کی اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے ان کو گزار سکتا ہے تو آپ بڑا حیران ہوتا کہتے ہاں کرتا ہے تب ٹھیک نہ کرتا بھی ٹھیک ہے تو اس کو پریشان کر کے چھوڑ دیا تو اس نے سے کہا شو کہ سے چلو ایمان کو اس خطرے میں ڈال دیا چلتے ہیں اب چلا گیا اب اس نے دیکھا کہ میں آرام سے بیٹھے ہوئے کوئی کتاب پڑھ رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے تو اس نے کہا جی آپ نے ایک سوال پوچھنے کا سوال کیا پوچھنا ہے اس نے ایسے ہی محمد سوال کیا تمہاری کہتا نا تم شیطان تم بلیف ہو, جی ہو جی اس کو جواب نہیں دیا تم ہو پہ بلیف ہوگا کہاں دیکھا آپ نے یہ فرق ہے اکبر خدا سے میں کہ ایمان عقل کا نام ہے ایمان عقل کا نام ہے عقلی طور سے آپ نے چیزوں کو تسلیم کر لیا اور تسلیم کرنے کے بعد عقل کے بعد ارادہ ہے تسلیم کر لیا ارادے سے آپ ایمانی اماز میں لگ گئے بہت الرٹ ہے بہت الرٹ ہے نماز پڑھنے میں روزہ رکھتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں لیکن زبان سے کہتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں بھی کمل ہے یہ زبان کمل ہے بس یہ بات کافی یہ وہ اخلی طور پر وہ اقرار اور عملی طور پر یہ اظہار زبان کے قمل اظہار اور اگلی طور پر اقرار دل کی تصدیق کے ساتھ اگلی اقرار اور زبان سے جمان کا اظہار اور آپ کی شادی کو اللہ نے مال پڑھنے کی توفیق تو دی ہوئی ہے اور کسی کو اللہ دوبارہ سالوں میں جائے تھا روزہ رکھنے کی توفیق تو بھی ہے تلاوت کرنے کی توفیق تو ہے ذکر کرنے کی تو یہی ماں اس کو مزید کوئی تلاوی کی ضرورت نہیں ہے دوسرے کہا کوئی وظیفہ بتاؤ کہ اس بچے سے, سے میں چھوٹ جاؤں میں نے کہا اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کے لیے وظیفہ پڑھنا اس بچے کو تسلیم کرنا ہے جب آپ وزیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. وہ اس کو آپ ہٹا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو تسلیم ہی نہ کریں اس سے پریشان ہی نہیں ہوں ایک دفعہ میں آرمی میڈیکل کالج میں بیان کرنے کے لیے گیا طالب علم نے کہا کہ باقی صاحب ہمارے سلسلہ سے کہا کہ اس سے میں علیدہ بات کروں گا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا چاہیں گے اس نے بند کر دیے تسلی کر لی اس نے کوئی بھی نہیں ہے میں نے کہا جی اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس نے کہا سر میں تو کافر ہو گیا ہوں میں نے کہا کس بات سے کہا مجھے یہ بس سوچا تھا تو میں ہنسا جب میں ہنسا تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ مجھ پر کیا گزر رہی وہی ہنس رہا ہے کیا یہ عزیز مول صاحب ہے جب میرے ہنسے سے پریشان ہوا پھر اس میں نے کہا آپ کو مبارک ہو وہ اور پریشان ہو گیا کیا ہمارا ایمان ختم ہو رہا ہے ایک ہم پر ہنس رہا ہے ہنسنے کے بعد کیا تھا کہ مبارک ہو تو اور حیران ہوا پر خدا آپ کو یہ وسپت سے آ رہے ہیں یہ دو باتوں کی علامت ہے ایک اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ایمان ہے اور دوسری اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ایمان ترقی کر رہا ہے لہٰذا شیطان کو آپ کا مقابلہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی جن لوگوں کو کہ یہ وسپ نہیں آ تو بس فاپ آ رہے ہیں وہ تو ایک دفعہ میں جا کے میں جا رہا تھا دو آج بس میں باتیں کر رہے ہیں تو ایک وہ کہتا ہے کہ شیطان جسم کری تلاشی کرنا لالی کا بچ بعض ما کار روان دے پکڑ بال ضرور پکڑ بعض مہاں پکڑ تو اس نے دیکھا کہ جب شیطان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ایمان ہے تو اور آتا ہی اس گھر میں کچھ مال پڑا ہوا جب آدمی کو اندازہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ایمان ہے اور دوسرا کو اندازہ ترقی ہو رہی ہے اس جگہ پر ڈالتا ہے تو لہذا آپ کے ایمان کی اور ایمان کی ترقی کی علامت آف, بڑی خوشی ہو جائے ایسے تو کوئی پریشان نہیں ایک دفعہ آپ یہیں سے نکلے جا رہے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب ہے اس سے مجھت خواب نہیں کرایا صاحب میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں کیا کہوں میں تو بتا ہی نہیں سکتا تو اتنا خراب خواب دیکھا ہوا میں میں کیسے بتاؤں تو اس کے بتانے سے پہلے میں نے کہا نے لکھے ہوا ہے تعبیر کی کتابوں میں کہ جو آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے اور آج بھی باقی حال ہے میں ایک ہوں یہ تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ ہی اور اس کی والدہ صاحب کٹھے حج پر جائیں گے تعبیر ہے تو میں نے کہا کہ تعبیر سے کہا بس ہی کھا میں نے دیکھا خدا کی تعبیر ہے اللہ شان اس کو والدہ صاحب کٹا حاج میں سی آج صبح ایک برخدار نے خاجی بہن نے بڑا سامنا خواب دیکھا چیار خواب دیکھا. تو اس, نے اس نے خودکشی کر لی ہے اور, اور یہ خواب دیکھا جی. اس کی کیا تعبیر تعبیر اس کی کیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سلاسل تصوف کے ذریعے فنا فنائے کامل نفسیات نصیب فرمائے گا اور کامل اسلحہ اس کی ہوگی تعبیر اس کی؟ انشاءاللہ ہمارے ہمارے بڑا خوش ہوا اس نے خیر کیا بات ہے روسی جی ہاں ایسی بات ہو جی الفاظ مانی اور نور کی شکل میں ہم جو پڑھانے والے ہوتے ہیں ہمارے پاس الفاظ مانی بھی زیادہ گلے میں نے مانی پر شروع کر دیا نا جیان صاحبان مفتی سے مکے دی پسی کمنڈے کو جاتی نور کو موقع نہ ملا جائے گی لان ناسی اور لاس مشیے چورے تھا مر کے ناشتے ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہوتے اور مانی کے بعد نور ہے نور تو دو باتوں سے حاصل ہوتا ہے ایک زوت سے ایک تخوا سے دو دو تقوہ میں کیا فرق ہے ڈاکٹر سیاض سے کتابوں میں لفظ لکھا ہوتا ہے پڑھتے بھی رہتے ہیں جی جی اور تقواہ جی خیر ہے جی رو خیال لکیری جی. زہد ہے دنیا سے بےرغبتی زود دنیا سے بے رغبتی اور تکوا اعمال میں احتیاط کرنا گناوں سے بچنا اور نیکی کو مضبوطی سے پکڑنا یہ تقوا ہے زہد سے کلب خالی ہوتا ہے اللہ کے غیر سے قلب خالی ہو جاتے ہیں زور کی وجہ سے اور تک واسطے کی وجہ سے قلب بنور ہو جاتا ہے اور پھر اس میں جائے تو یہ انورات آ کر کوئی نپاک کے جگہ پکڑتے ہیں آدھم سے ہو دے آدھم تکوائے اگر تجھے زور تک وہ حاصل ہو جائے اور تو کتاب نہ پڑھے ہوئے ہو تو اللہ تو و سالہ تجھے بغیر پڑھے علم اس کی فرمائے اور بہت کچھ پڑا ہوا ہو تقویٰ نہ ہو تو آدمی و اسلم سے بجائے فائدہ اٹھانے کا نقصان تھے اب نا لیے راستے کا بچنے کے ایک آدمی نے سنا کہ زکات تب فرض ہوتی ہے کہ مال لالمی کے پاس پورا سال رہے تو چھ مہینے کے بعد بجو کہ میرا سارا مار تمہارا ہوتا اس کے بعد چھ مہینے گزرتا تھا تو وہ کہتی تھی اس بار سارا تمہارا ہوتا تو, تو انہوں نے خیال تھا کہ نوز بلّہ کہیں اللہ تبارک صلاح ہمارے جو ہے تو اس کو کیا کہ دا دو خود نوز بلا کھوئی تھی نا یہ بارے گاؤں کا لطیفہ ہے نا کہ ایک عورت تھی بوڑھی ہمارے علاقے میں یہ رواج گزرا ہے آدمی بہوش ہو کر گرتے تھے لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے ہمارے والد صاحب نے اکانوے سال کی عمر میں ستائیس روزے رکھے اور ستائیس روزے پر بہوش ہو کر گرے تو تب وہ روزہ چھوڑا ہے آج کے تین روزان چڑھ رہے ہیں جب تو فری ہمیں دینا پڑے ستائیس اٹھائیس نتیس تیس چار روزن اور نماز کسی کا فری نہیں تھا جمے کی نماز کے روٹا کہ بس کرنے کے لیے خود چل کر ہمارے علاقے میں پیادی، پیادی کا نہیں بابا روزماتا کا ماتا کہ مانا تو لگ رہے تو روزماتا کرنا دور چڑے سی گاؤں کی میں وہ ایک اور لگی بہت بھوک تھی بوڑھی تو اس نے کہا کیا کرے کہ بھوک نے بہت سفایا ہے روزہ رکھ بھی نہیں سکتی ہے کھا بھی نہیں سکتی ہے تو ہمارے علاقے میں ایک چیز ہوتی تھی اس میں گلا رکھنے کو گلا اور آٹا کو کندو کہتے تھے کندو لڑکوں کو تو پتا نہیں کندو ستم ہے تو لکڑی کے بھی بنتے تھے بڑی بڑی چیزیں ہوتی تھیں اور مسی کے بھی بناتے تھے لوگ تو اندر چلی گئی کندو میں جا کر بیٹھ گئی نا اس نے کھانا کھا لیا کھانا کھا کے پانی وانی ٹھیک کے خوب اسے سے پیٹ مار لیا تو باہر آ گیا کو کا نقاب کر لو نا بندے <تصفح> کیا لبھی یہ تم نے دیکھا مجھے بندوں نے دیکھا تو, تو اس میں یہ پھر اگر تکوانا ہو تو آدمی اپنے یہ علم ہے بچ بچاؤ کے راستے ڈھونڈ نکالتے ہیں تو اس لیے اگر عامی آدمی کو ایک من زور و تقوا کی ضرورت ہے تو عالم کو دس من زور زور دو کی ضرورت ہے بار بار ہم دھیان کریں دنیا کے فانی ہونے کا بار بار دھیان کریں دنیا کے فانی ہونے کا آرزی ہے فانی ہے آخر آدمی جان والے کرنی ہے جان کے پیدا کرنے والے کے جان والے کرنی رحمۃ اللہ میں لکھے ہوئے کہ انسان دنیا میں مہمان ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے سارا مانگا ہوا سامان ہے مہمان نے بارہ گھر کو واپس ہونا ہے اور مانگے ہوئے سامان کو مالک کو دینا ہے اور اس میں اسی جگہ برض شیخ میں لکھے ہوئے ہیں اشہار لکھے ہوئے ہیں اس کے پوربی زبان کے پوربی زبان جو ہے ہندوستان میں پکرا کی زبان ہے اس کے نظمیں اشہار ہیں اور ایسے بیٹھے ہیں جیسے الطاف صاحب آپ کو آتے ہیں سرکار سے رکھوائے ساتھی کو یاد ہے سفر کی تھکاوٹ سے آج میں نہیں پورا کام نہیں کرتا کسی کو یاد نہیں پڑھے لگے رنگا لے سنریا گنڈارے بلا لے پیا کس گڑی بدھال ہے گندھال ہے رنگال چندریا گندھال ہے ریسیز رہے گی اری دن کے دن میں جانے بلا لے کس گڑی اور پھر اس کو آگے تو اس کچھ تو بیٹھی رہے گی ہری کے دن دوسرے کے ساتھ گندا لے رسی تو اس میں زبان سندریا کہتے ہیں دوپٹہ اور شیس کہتے ہیں سر کے بالوں کو جو پیچھے سے جمع کر کے بناتے ہیں تو اس نے شہر میں کہہ رہا ہے کہ اپنے دوپٹے کو رنگ کرا لے اور بالوں کو صاف ستھرا کر کے اس کی جہ پیچھے بنا لے اس کا شیش بنا لے اور تو جو ہے تو آرام سے بیٹھ رہے کہ پتا نہیں سر آدمیوں جی کس طرح تجھے بلا لے اور تو دن رات بیٹھے کہ انتظار نہیں کس سے بلائے بلاوے کا تو وقت ہی یہ صورت حال ہے جی کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں ہیں جی کوئی ذکر کرتے ہیں طلب کے ساتھ آنا ہوتا ہے باقاعدہ آنا ہوتا ہے ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی ایک اچھاچ کے دانے کے برابر پیپر کے درخت کا بیج ہوتا ہے اور جب مٹی سین ہٹ کر نکلتا ہے تو سوئی سے بھی کمزور ہوتا ہے سوئی جتنا کی جان ہوتی ہے سوئی تو لوہے ہوتی ہے پھر بھی سوئی جتنی جان سے جائی کمزور ہوتا ہے پیر کے نہیں جائے بس مسئلہ جائے لیکن جب آٹھ دس سال جمع رہتا ہے اور اس کے مالک حفاظت کرتا رہتا ہے پھر وہ درخت بن جاتا ہے یہاں یعنی تک کہ پھر اس کو کلاڑے سے آرے سے کاٹا نہیں جاتا ایسے درخت ہوتے ہیں کہ ان کو گرانے کے لیے ان کے درمیان میں کھوکھلا کر کے بارود رکھ کر اس کا دھماکہ کرتے ہیں اتنی قوت اور جان اس کی ہو جاتی ہے. تو ایک دو دن کی بات ہے نہیں میرے بھائی مجالس میں آئیں گے اپنے علاقہ طور پر مجاہدہ کریں گے کوشش کریں گے مال میں لگیں گے اور انشاءاللہ اللہ اللہ دوبارہ دل میں نور و قوت نصیب فرمائے گا پھر جس کا دل نورانی ہو اس کا لطف اور مزہ تو اسی کو آ ہے ٹھیک ہے دوسرے کو کیا اس کا لا الہ الا اللہ Oh na I qui